سر تحریم مدنی ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 66 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 107 تحریم کے دو معنی ہیں ایک معنی تو ہے حرام قرار دینا تحریم کے معنی ہے حرام قرار دینا اور ایک معنی ہے محترم عزت والا قرار دینا جیسے ہم کہتے ہیں مسجد الحرام تو مسجد الحرام کے معنی عزت والی مسجد عظمت والی مسجد محرم الحرام عزت اور عظمت والا مہینہ محرم تو تحریم یہ حارامین اس میں بھی ہے تحریم کے دو معنی ہیں حرام قرار دینا اور دوسرے معنی ہے عظمت والا عزت والا قرار دینا یہاں پر یہ حرام قرار دینے کے معنی میں ہے جب کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے مثلا یہ جملہ کہے کہ مجھ پر سیب کھانا حرام ہے تو شرعی طور پر یہ قسم ہے چاہے قسم کا وہ لفظ کہے یا نہ کہے کوئی اگر کہہ دے کہ سیب کھانا یا فلاں چیز کھانا مجھ پر حرام ہے تو یہ قسم ہو گئی اب اگر وہ کھا لے گا تو اسے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا جو قسم ٹوٹنے کا کفارہ ہے تو آپ غور کر لیجئے زندگی میں اگر کبھی کسی چیز کے متعلق یہ کہا ہو مثلا یہ کہا ہو کہ فلاں سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے اب یہ قسم ہو گئی اگر اس سے بات کی تو اب قسم ٹوٹنے کا کفارہ دینا ہوگا تو زندگی میں آج تک جتنی دفعہ یہ کہا ہو اور پھر وہ بات پر آپ نے عمل نہ کیا ہو وہ قسم ٹوٹ گئی ہو تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا قسم کا کفارہ آسان ترین یہ ہے کہ صدقہ فطر کی رقم چالیس روپے پینتالیس روپے جو بھی رقم بنتی ہے دو کلو اور پچاس گرام آٹے کی اس رقم کو دس ایسے غریبوں میں تقسیم کریں یعنی چالیس چالیس چالیس چالیس روپئے چار سو روپئے لے لیں اور دس غریبوں میں چالیس چالیس اس طرح تقسیم کریں کہ وہ غریب زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں غریب کا زکوٰۃ لینے کا مستحق ہونا ضروری ہے ایک آدمی کو چار سو روپے دے دیں گے تو قسم کا گفار ادا نہیں ہوگا دس غریبوں کو چالیس چالیس روپے دینے ہیں یا پھر یوں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی غریب کو روزانہ دس دن تک چالیس چالیس روپئے دیں اور ایک دن میں دینا چاہیں تو دس غریبوں کو چالیس چالیس روپئے دیں اور اگر اس کی طاقت نہیں اور دیگر جو قسم کے کفارے بنا ہیں اس کی طاقت نہیں یعنی غلام آزاد کرنے کی بھی طاقت نہیں غریبوں کو دس جوڑیاں دینے کی بھی طاقت نہیں کہ کپڑے کی جوڑی دے یا صبح و شام کا کھانا کھلانے کی طاقت نہیں تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر قسم کے توڑنے پر تین دن مسلسل روزے رکھے اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے تین دن مسلسل روزے رکھنا یہ قسم کا گفوارہ ہے لیکن اس کے لیے ہے جو یہ کام کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو چالیس روپے دس غریبوں میں تقسیم کرنے کی یعنی چار سو یا ساڑھے چار سو روپے لے کر دس میں تقسیم کر دیا جائے یہ تو ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ طاقت رکھتے ہیں تو لہٰذا ان کے لیے روزے کا کفارہ نہیں ہے ان کے لئے یہی ہے کہ وہ پہلے یہ کام کریں اور اسی سے قسم کا کفوارہ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے ساتھ کس قدر نرمی کا برتاؤ کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے گفتگو کرتے بچوں کی نفسیات کے مطابق اور اتنی پیاری باتیں بچوں کے ساتھ آپ فرماتے کہ بچے آپ سے ایسے گفتگو کرتے جیسے وہ اپنے بہت گہرے دوست سے گفتگو کر رہے ہوں جیسے ایک بچوں کا دوست ہو آپ کسی غلام سے گفتگو کرتے تو اس کی نفسیات کے مطابق آپ جب اپنی ازواج مطحرات سے گفتگو کرتے تو جس طرح عورت سے گفتگو کرتے وقت نرمی چاہیے آپ اس نے اخلاق کے وہ پیکر تھے کہ حضور کی تو مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی یعنی کوئی حضور کی مثل نہیں ہو سکتا آپ تو اخلاق حسنا کے عظیم مقام پر فائز ہیں تو ازواج متحرات میں سے دو ازواج متحرات ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شہد کھانے کو کسی موقع پر انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اب شوہر اور بیوی بی کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں وہ معاملات ایک الفت کی فضا میں ہوتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ازواج متحرات کی خوش دلی کو حاصل کرنے کے لیے انہیں خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ کہہ دیا کہ مجھ پر شہد کھانا حرام ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا اللہ تبارک کا وطالیہ نے آپ پر یہ حکم نازل کیا کہ محبوب آپ ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے دل کو رکھنے کے لیے اپنے اوپر شہد حرام کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالی آپ سے محبت فرماتا ہے۔ آپ کو حکم دیتا آپ شہد پیجیے اور آپ کی قسم نہ تو ٹوٹے گی اور نہ ہی آپ کو کفارہ دینا ہوگا کیونکہ حضور کا مقام بہت بلند و ہے لیکن عوام کے لیے مسلمانوں کے لیے ہے کہ آئندہ وہ ایسا کریں تو انہیں قسم کا کفارہ دینا ہوگا اب آپ سوچیں کہ اگر ایک عام آدمی کسی چیز کو کھانے کے متعلق کہے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا تو اس سے محبت کرنے والا اسے منائے گا اور کہے گا آپ یہ چیز کھا لیں حضور کی شان تو دیکھیں اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز کے متعلق کہتے ہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبو آپ اسے ضرور کھائیں اب یہ صورت تو حضور کے فضائل کے لیے ہے لیکن جب انسان کے دل میں منافقت ہو اور حضور کی تعظیم و توقیر نہ ہو توہین ہو بے ادبی ہو بغض ہو تو پھر ہر چیز میں اسے برائی کا پہلو نظر آتا ہے ہل مرو یقیس و ہی عربی کا مشہور مقولہ ہے آدمی جیسا خود ہوتا ہے وہ دوسروں کو سمجھتا ہے تو لوگوں نے اس واقعے کو نہ جانے کیا من گھڑت بنا دیا اور ایسا کہانی اور قصے کی صورت بنائی کہ نعوذ باللہ میں ذالب وہ وہ بےدبیاں کی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل میں یہ صورت ہے لیکن برا ہو منافقت کا کہ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس صورت کی تفسیر باقاعدہ لکھی اور صرف ایسی کتابیں بھی مارکیٹ میں ملتی ہیں جس میں سور تاہرین ہی کی تفسیر ہے اور خوب جی بھر کر اپنی منافقت کا انہوں نے بے ادبی کر کے اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ بے ادبوں کے شر سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرما پھر ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ اپنے محبوب کو جو فرمانا چاہے وہ اس کی مرضی ہے اور اس کے محبوب جو آرضی کریں وہ ان کی آرضی ہے ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم کوئی بے ادبی کا جملہ کہیں اسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا یا ایوہن نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیما تو حرم ماں لکھ اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال کی ہے آپ نے اسے کیوں اپنے اوپر حرام کر لیا انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے اے محبوب آپ نے حرام کیوں کر لیا آپ اس تصور کو ذہن میں لائیں کہ کوئی شخص کہے کہ میں پناہ چیز نہیں کھاؤں گا تو اس سے محبت کرنے والا اسے کہے آپ خا لیجیے تو انسان کو انسان کہتا ہے لیکن حضور کا مقام یہ ہے کہ ان کا رب خالی کے کائنات ان سے فرماتا ہے پھر وہ وجہ بھی بیان کیا کہ آپ بڑے کریم ہیں لوگوں کے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ دنیا کے لوگوں کے دل کو خوش کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں ان کی خوشدلی کے لیے یہ آپ نے کام کیا تب مردوت ازواجی کا آپ اپنی ازواج متحرات کی خوش دلی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایسا کیا ازواج متحرات کی وجہ سے آپ مشقت میں پڑے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی ازواج متعارف کا کو کوئی قصور نہیں ہے یہ تو شوہر اور بیوی کے معاملات ہیں مگر نبی کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے کہ یہ معاملہ نبی کے ساتھ ہوا لیکن اللہ نے کرم کیا اور حضور کے صدقے میں ازواج متحرات پر کوئی غضب نازل نہیں ہوا واللہ اللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس بات کو سمجھیے گا کہ میاں بیوی بی کے جو تعلقات ہیں اس میں جو خوش دلی کے پہلو ہیں اور جو انداز ہے وہ نرمی کا انداز ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی حیثیت سے معاملہ نہ فرماتے بلکہ ایک اچھا شوہر بن کے دکھایا آپ نے کہ شوہر اپنی ازواج سے کیسا سلوک کرے تو یہ شوہر اور بیوی کے تعلقات کے اعتبار سے تو بہت اچھا ہے لیکن حضور کا جو مقام و مرتبہ ہے بات اس اعتبار سے ہو رہی ہے تو کوئی ازواج مطالعہ کے بارے میں بھی برا خیال نہ لائے کہ وہ تو ہماری مائیں ہیں اور حضور صلی اللہ ع وسلم ان سے آپ الفت فرماتے اگر ان کی کوئی بے ادبی کرے گا تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے قد فرد اللہ لکم بے شک اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تم پر داخلتا ایمان تمہاری قسموں کا حلال کرنا مراد یہ ہے کہ آئندہ اگر کوئی ایسا کر لے تو یہ قسم ہوگی اور پھر اسے قسم توڑنے کا پھر کفارہ دینا ہوگا یہاں پر لکم کی ضمیر ہے یہ جمع کی ضمیر ہے اب خطاب عام مومنوں سے ہے وہ مولاکم کم اور اللہ تم سب کا مددگار ہے وہ علیم الحکیم اور وہی علم والا حکمت والا ہے وائز اور جب اسر النبیو الى بعض جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کو ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ کو ایک بات راز میں بتائی چپکے سے بتائی فلما نبأت به پھر جب انہوں نے یہ خبر دوسری خاتون کو دے دی وہ از ہر اللہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے وہ بات حضور پر ظاہر فرمائی ارف اباد ہو اور اس بات کا ایک حصہ حضور نے انہیں پہچان کرایا وہ ارود امباد اور اس بات کا دوسرا حصہ اس سے حضور نے ایراج کیا اب اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں قرآن مجید فقان حمید نے یہاں پر اس بات کی تفصیل نہیں بتائی ہمیں بھی تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں میاں بیوی کے تعلقات میں جب ایک سے زائد بیویاں ہوں تو یہ حکم ہوتا ہے کہ شوہر اگر کسی ایک بیوی کو کوئی بات بتائے تو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر دوسری بیوی کو بات نہ بتائے لیکن کبھی کبھی عورتوں سے یہ صحب ہو جاتا ہے عورتوں میں بولنے کی عادت ہوتی ہے تو کبھی کبھی کوئی بات نکل جاتی ہے منہ سے اور غلطی میں کوئی بات منہ سے نکل جائے تو اس پر پکڑ بھی نہیں ہے اس بات کا ذکر ہے فلم بھی پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زوجہ کو اس بات کی خبر دی کہ آپ نے فلاں کو یہ بات بتا دی ہے قالت من ام باد انہوں نے کہا کہ آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی ان کا عقیدہ تو یہی تھا کہ اللہ خبر دینے والا ہے لیکن یہ اظہار تعجب ہے جب انسان ایسی بات سنتا ہے تو اسے تعجب ہوتا ہے اولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نب انیا مجھے خبر دی العلیم اس رب نے جو خوب جاننے والا ہے الخبیر اور خوب خبردار ہے خبر رکھنے والا ہے ان تطوبہ اللہ ہم پہلے سن چکے کہ ازواج متارات کی غلطی نہیں ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحب ہوا یہ تو ایک خانگی زندگی کے امور بتائے گئے مگر اللہ رب العالمین نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اس قدر بلند کیا کہ اگر کوئی حضور کے در پر حاضر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانۂ اقدس پر دروازہ بھی نہیں کہ وہ دستک دے کر بجا سکے تو وہ باہر سے آواز دے گا اور کیا کرے گا بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے تو جن لوگوں نے آواز دی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں یہ بظاہر دیکھا جائے تو کوئی بے ادبی نہیں ہے لیکن حضور کا مقام اس قدر بلند و بالا ہے کہ ان کے بارے میں صورت الحجورات میں آیت نازل ہوئی اور فرمائیے بے عقل لوگ ہیں یہ باہر سے آواز کیوں دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ انتظار کریں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کسی کام سے باہر تشریف لائیں تو اپنا مدعا عرض کریں تو حضور کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے اس وجہ سے ان دونوں ازواج متحرات کو سمجھایا گیا اور فرمایا گیا ان اللہ اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کیونکہ کہ غلطی نہیں مگر یہ صرف شوہر نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں فقط قلوب کما بے شک تمہارے دل تھوڑا سا ہل گئے اور تم نے ایک ایسی بات کہہ دی تمہاری توجہ اس طرف نہ رہی وہ ان تو علیہ اور اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دو گی ایسی کوئی حرکت آئندہ کی جان بوجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو ازواج متحرات تو اللہ کے کرم سے محفوظ ہیں لیکن حضور کے مقام و مرتبے کو بتایا گیا فعین اللہ بے شک اللہ حضور کا مددگار ہے وہ جبریل اور جبریل حضور کے مددگار ہیں جب اللہ مددگار ہے تو پھر جبریل کی حاجت کیا ایک سوال ہے وہ المومنین صالح المومنینا اور صالمین مددگار ہیں جب اللہ مددگار ہے تو سال مومنین کی کیا حاجت مرادی حقیقی مددگار تو صرف اللہ ہے اور جبریر اور صالح مومنین کی مدد اللہ کے عزن سے ہے ولم وہیر اور فرشتے اس کے بعد مددگار ہیں اثار ابو ان طلّہ کا کنہ قریب ہے کہ ان کا رب یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا رب حضور کو تم سے بہتر بیویاں دے دے یہاں پر پھر عرض کروں کہ یہ حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ حضور نے نکاح کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے اور اگر اللہ تعالی حکم فرما دے تو حضور سب کو طلاق دے دیں اور اللہ کے حکم سے دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں ہم نکاح کرتے ہیں اپنی مرضی سے اور محبوب کی شان تو دیکھیں کہ حضور نکاح کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ان تو اللہ کا اگر یہ نبی تمہیں طلاق دے دیں آئی یوب ہو اللہ تبارک و تعالی بدل دے گا ازوا جن من کن دوسری بیویوں سے جو تم سے بہتر ہوں گی یہ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ ہے ہمارے نبی تمہارے محتاج نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں نکاح کی حاجت ہے یہ تو نکاح کرنا تبلیغ دین کے لیے ہے یہ تو نکاح کرنا ان خواتین کی تربیت کے لیے ہے کہ یہ مبلغات یہ خواتین حضور صلی اللہ علیہ ولگ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مختلف علاقوں سے آنے والی خواتین کی تربیت کریں جس طرح حضور نے ان کی تربیت فرمائی المرو یقیس علام عربی کا مقولہ انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی سمجھتا ہے حضور کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے اگر حضور طلاق دے دیں تو اللہ تعالی عن قریب حضور کے لیے دوسری بیویاں عطا فرمائے گا جو تم سے بہتر ہوں گی مسلمات مسلمان ہوں گی مومیناتن مومن ہوں گی قونیتاً فرما بردار ہوں گی تائباتن توبہ کرنے والی ہوں گی رجوع کرنے والی ہوں گی عابدات عبادت گزار ہوں گی سائی حاطن روزے دار ہوں گی صحیح بات طلاق شدہ یا بیوہ ہوں گی صحیح بات کے مانا ہوتا ہے شادی شدہ وہ اب اور قوانیاں ہوں گی لیکن ازواج متحرات نے ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد جو حضور اقبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا کہ اللہ تبارک کا تعالی نے سر اعضاب میں اس بات کا ذکر کیا کہ محبوب اب آپ انہیں طلاق مت دیجیے گا کہ یہ اللہ کی رضا پا گئیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کی اور وہ اطاعت کی کہ اللہ تبارک کا تعالی ان ازواج متحرات سے راضی ہو گیا خیر یہ تو ازواج متعارد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مرتبہ ہے ایک مسلمان خاتون کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اپنے شوہر کی رضا مندی کے لیے کوشش کرتی ہے کیا اسے اس بات کی فکر ہے کہ میں اپنے شوہر کو اللہ کی خاطر راضی رکھوں شریعت کے دائرے میں رہ کر یا صرف خود غرضی ہے کہ جب تک شوہر کما کر لائے تو شوہر جیسا کوئی اچھا شوہر نہیں اور اگر حالات برے ہوں تو اس کے جیسا کوئی برا نہیں اگر خود غرضی کی کیفیات ہیں تو ایسی خاتون کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے متعلق فرمایا کہ جس کا شوہر ناراض ہے تو چاہے وہ نمازی ہو چاہے روزے دار ہو چاہے روزے کی حالت میں مرے وہ جہنم میں جائے گی جس کا شوہر ناراض ہو روزے کی حالت میں انتقال کرے تب بھی جہنم میں جائے گی لیکن یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ شوہر ناراض ہو کسی شرعی وجہ سے جو شوہر کے اختیار ہے اب شوہر کے نماز مت پڑھو شوہر کے پردہ مت کرو تو یہ تو شوہر کی غلطی ہے ایسے موقع پر عورت کے لیے لازمی نہیں کہ شوہر کی بات مانے بلکہ ماننی بھی نہیں چاہیے ہاں جس امور میں شوہر کی فرما برداری ضروری ہے وہ ناراض کرے تو فرمایا اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے یادی نہ آمن اے ایمان والوں کو انفسکوں تم اپنے آپ کو بچاؤ وہ آہلی اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے صرف خود ہی نیک بن جاؤ یہ کافی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرو وہ کو دہن اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے الحا اس جہنم پر وہ فرشتے مقرر ہیں غلا کہ جو بہت سخت طاقتور ہیں لا یا اللہ ما رحم وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے جب انسان کسی کو مارتا ہے تو اس کی چیخو پکار سن کر مارنے والا کسی قاتل کو کسی مجرم کو بھی سپاہی مارے تو مارتے مارتے اسے تھوڑی دیر کے لیے رحم آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مجرم ہے مگر اس کو سزا دیتے وقت اس کا دل لرس جاتا ہے لیکن جہنم میں جو گناہگار ہوں گے کافر ہوں گے فرشتے انہیں ماریں گے اور ان کی چیخ و پکار کی وہ کوئی پرواہ نہیں کریں گے وہ یا پالو نا اور وہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے یہ وہی کرتے ہیں یادین کافرو اے کافروں لا تاضر ان کافروں سے جہنم میں کہا جائے گا لا تا اليوم آج کے دن بہانے مت بناؤ اور یہ مت کہو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا آج تمہیں تمہارے اعمال کی سزا ملے گی ان نماں تجھ زو نا کن تم تاملوم تمہیں وہی سزا دی جائے گی جو تم کام کیا کرتے تھے